الحمد اللہ نمین وسلاۃ وسلم عالیہ شرف المبیاس اجمعینج حدیح الادین امداد آج بھی ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس ان جنت اور جہنم کے متعلق بات کریں گے جیسا کہ پچھلے درسوں میں پھر سے پچھلے دروس میں قیامت کے متعلق بات ہوئی تھی پہلے اشراط الصح کے بارے میں اس کے بعد قبر کی زندگی موت کی زندگی پھر اس کے بعد عرض محشر اس کے متعلق بات ہوئی تھی تقریباً چار درسوں میں کہ کس طرح لوگ جمع ہوں گے عرض محشر پہ اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے پھر کس طرح حساب کتاب کیا جائے گا اور کس طرح لوگ ڈرے رہیں گے اس موقع پہ اور آخر میں یہ ذکر کیا گیا کہ لوگ یا تو جہنم کی طرف جائیں گے یا تو جنت کی طرف اور پچھلے درس میں آخری بات جو ذکر کی گئی ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا اور لوگ سب اپنے اپنے گروہوں کو اپنے اپنے تابع اپنے انبیاء کے پیچھے یا جو مجرم لوگ اپنے سرداروں کے پیچھے جا کے وہ لوگ جہنم میں گریں گے اور سراپ پل پہ چڑھ کر کچھ لوگ تو پار کر لیں گے جنت کے طرف اور کچھ لوگ جہنم جہنم میں گر جائیں گے <تصفح> انشاءاللہ آج کے درس سے جنت اور جہنم کے متعلق بات کریں گے اور یہ تقریباً اس میں بھی تین یا چار درس ہوں گے آج کے درس جنت اور جہنم کے متعلق اہم باتیں ذکر کریں گے جنت اور جہنم کے معنی کیا ہے اس پر ایمان لانے کی کیا حکم ہے اور کیا یہ اللہ سے دونوں موجود ہے فی الحال کہ نہیں کہ قیامت کے دن اس کو پیدا کیا جائے گا اور کیا دو لوگ جہنم میں اور جنت میں داخل ہوں گے کیا وہیں سے نکلیں گے کبھی اور جنت و جہنم ان کے دونوں وجود کہاں ہے اس دونوں کو جگہ کہاں رہے گا اور کون جنت میں جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا اور اسباب دخول جنت اور جہنم کے دخول ہونے کا اسباب اور پھر اس پر ایمان لانے کے فوائد اور احکام یہ متعلقی کے متعلق بات کریں گے اور اس کے صفات جنت کی کیا صفات ہے جہنم کی کیا صفات ہے یہ انشاءاللہ اگلے دروس میں یعنی اگلے جمعے کو انشاءاللہ اور اس کے بعد والے جمعے میں انشاءاللہ بیان تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے سب سے پہلا مسئلہ جو بیان کریں گے جنت اور جہنم کیا ہے جنت اور جہنم ہر ایک انسان جانتا ہے کہ جنت اور جہنم یہ آخری ٹھکانہ ہے یہ آخری منزلت ہے آخری درجہ ہے جو انسان تک جو انسان پہنچے گا انسان دنیا میں جو نیکی کرتا ہے وہ تو جنت کے مستحق انشاءاللہ ہوگا اور جو اور جو کفر کرتا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا اور اس میں اتفاق ہے علماء میں کہ جنت اور جہنم یہ دونوں مخلوق ہیں اللہ کے بہت سارے مخلوقات ہیں سب سے عظیم مخلوق اللہ صبح جس کو پیدا کی ہے وہ عرش ہے اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے رتبہ آتا ہے جنت اور جہنم عرش کے عرصے یعنی اس کے کم ہے لیکن سب سے عظیم جو مخلوقات میں سے کئی بار ذکر کیا گیا وہ عرش ہے اور اس کے بعد جنت اور جہنم ہے جنت اور جہنم یہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن یہ آخرت میں ہوں گے یوم میں آخرت میں ہوں گے لوگ آخری میں یا تو جنت میں جائیں گے یا تو جہنم میں جائیں گے جنت کی تعریف و نما ذکر کرتے ہیں کہ وہ دار ہے وہ ٹھکانہ وہ جگہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے مومنوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کی ہے اور اس میں ہر قسم کے خیرات ہے ہر قسم کی اچھائی ہے فی ہاں الرات اس میں ایسی چیزیں ہیں جو نہ کوئی کسی کی نگاہ اس میں پڑی ہے وہ نہ عظمیات نہ کسی کے کان اس کی خبر نہ کسی کے کان تک پہنچی ہے اور کسی کے دل اس کے متعلق یعنی دل تک نہیں پہنچی ہے اور جہنم کیا ہے جہنم یہ کاپلوں کا ٹھکانہ ہے جہنم یہ کاتروں کا ٹھکانہ ہے اور اسی طرح وہ مسلمان مومن معاہد لوگ جو یعنی غلط کام کرتے ہیں شروع میں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے اس کے بعد اللہ سلمان تعالیٰ اپنے رحمت سے انہوں کو نکالیں گے اور یہ جہنم میں خیر کچھ بھی نہیں ہے اس میں سبھی شر ہے اور خالص شر ہے اس میں خیر بالکل نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی آرام اور سکون نہیں ہے یہ جنت اور جہنم ہے اور مزید تفصیلات قرآن و سنت میں وضاحت کی گئی کچھ ابھی بذکر کریں گے اور کچھ صفات اگلے درسوں میں شاء اللہ بیان کریں گے جنت اور جہنم پر ایمان لانے کے حکم کیا ہے اس میں کوئی خلاف نہیں ہے علماء سننا اہل سنت و جماعت میں یہ کبھی اختلاف نہیں ہے کہ جنت اور جہنم پر ایمان لانا واجب ہے اگر کوئی انسان جنت اور جہنم پر شک کرتا ہے یا تقزیر کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے کیونکہ اگر کوئی انسان یہ کہتا کہ جنت حقیقت نہیں ہے جنت کوئی جنت کوئی حقیقی نہیں ہے یا جہنم کچھ بھی نہیں ہے یہ تو صرف قرآن نے ذکر کی ہے اس طرح انسان کافر ہو جاتا ہے کیونکہ اگر اگر یہ حقیقت نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بار بار قرآن میں کیوں ذکر کی ہے کیا اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں راز باللہ جیسا کہ مسلمانوں میں فلسفی جو فلاسفات ہے جیسا کہ بن سینا اور لوگ گزر چکے یہی ان کا عقیدہ تھا ہم لوگ آج کل بنسینا کو ذات تعریف کرتے ہیں اور بہت سے جو فلسفی لوگ تھے یہ تو حقیقت میں مرتب تھے یہ لوگ حقیقت میں اسلام کے دشمن تھے یہ لوگ عموماً اسلام کے دشمن تھے یہ لوگ جنت و جہنم کو انکار کرتے تھے بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق بہت ہی بہت سی الٹی سیدھی باتیں کہتے تھے اسی لیے یہ لوگ کا عقیدہ تھا کہ یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ ائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کہتے جیسا کہ کہتے سفید جھوٹ استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ اخلاق اور اچھائی کریں اور یہ اس طرح کہنا کفر ہے اللہ صبح تعالیٰ قرآن میں جنت اور جہنم کو بہت ہی ذکر کی ہے اور جہنم نار کے لفظ زیادہ آیا ہے علماء اس میں حساب کیے کی تو کہتے ہیں ایک سو چھبیس بار تقریباً نار کے لفظ آیا نار نون کے لفظ نار نون الفظ انار یا نار تقریباً ایک سو چھبیس بار ذکر آیا اور جنت کے لفظ تقریباً چھاسٹھ یعنی سکس بار یہ ذکر آیا ہے یہ صرف جنت اور جہنم اور نار اگر اور اس کے علاوہ اور معنی جو استعمال کی جیسے قرآن ذہیم استعمال کیا گیا ہے جہنم استعمال کیا گیا تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جہنم کو اور جنت کو اللہ سلم تعالیٰ دونوں ٹوٹل تقریباً دو سو تقریباً ہو جاتا دو سو بار یہ ذکر کیا جاتا ہے تو کیا اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ سبحانہ ہو اس کو بار بار کیوں, کیوں کیوں ذکر کرتے ہیں اور خاص کر مکی صورتوں میں اس کے واقعات اور اس کی تفصیلات زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برا کی ہے تو اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جنت اور جہنم پر ایمان لائے لیکن جتنا علم ہو جتنا قرآن میں ثبوت کیا گیا وہ ہی آلہ مان لائے اپنی مرضی سے کوئی چیز کے خیالات نہ کرے اصل موجود یعنی ایمان لانا چاہے کہ وہ موجود ہیں اور جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور کافی لوگ جہنم میں جائیں گے عقیدہ اور باقی تفصیلات میں اگر کچھ علماء کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں یہ چیز نہیں موجود ہے تو اس میں کوئی ایمان سے کوئی اس کا دخل نہیں ہے بلکہ یہ مسائل فقی مسائل پہ آتا ہے یا عقیدے کے مسائل پاتا ہے جس میں زیادہ فرق نہیں پڑتا اللہ کہ اگر واضح دلیل ہو اور کوئی انکار کرتا ہے تو پھر وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو مسئلہ ہے یا تیسرا مسئلہ کہ کیا جنت اور جہنم موجود ہے فی الحال کہ اس کو اللہ سبحانہ و قیامت کے دن پیدا کریں گے اس میں علماء اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت آج کل جو موجود ہے ان لوگ کی دخل نہیں سنت و جماعت سے مراد جو کتاب اور سنت پر عمل کرتے ہیں جو صالح جو لوگ صحیح طریقے سے قرآن اور سنت کو اپناتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں خرافات کے پیچھے نہیں دوڑتے یہی مقصد ہے اہل سنت یا سلپ صالح جس کے نام لیا جاتا ہے ان لوگ کا عقیدہ کیا ہے اس کے سارے لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم کو اللہ نے یعنی اللہ سخا تو اس کو پیدا کر چکے ہیں اور وہ بہت ہی زمانے سے موجود ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ وہ انسان اور جناب کی تخلیق سے پہلے اللہ سبحانہ و اس کو تخلیق کی ہے اب فرشتوں سے پہلے فرشتوں کے بعد یہ کہیں کوئی وضاحت نہیں لیکن یہ انسانوں سے پہلے اور اس کے دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ صلاحت والسلام کو جب تخلیق کیا گیا تو کہاں رکھا گیا ان کو پہلے جنت میں تو یہ دلیل ہے کہ جنت اور جہنم یہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلا پیدا کی ہے ان اس میں کچھ معتزلہ جو پرانے پہلے بہت بڑے فرقہ تھا معتزلہ اور قدریہ جو دو فرقے تھے یہ لوگ تقریباً ایک ہی فرقہ ہیں یہ لوگ انکار کرتے تھے کہتے نہیں جنت اور جہنم حقیقت ہے لیکن یہ ابھی پیدا نہیں کیا گیا قیامت کے دن اللہ سبحان و تعالی پیدا کریں گے اور کمزور دلائل کے ساتھ وہ لوگ یعنی اس میں حجت پیش کرتے ہیں بہت ہی کمزور ہیں ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالہ ابھی پیدا کر دیے تو پھر کیسے انسان کو اللہ پہلے فیصلہ کر دیا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زبردستی اسے گناہ کرواتا ہے کیونکہ یہ سب عقیدہ باطل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ لکھ چکے اپنے علم کے بنا پر نہ کہ زبردستی یعنی اگر اللہ فلا لکھ دے فلا بندہ جہنم میں جائے گا اس کی وجہ نہیں کہ اللہ اس کو زبردستی جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو پہلے ہی علم ہے کہ یہ انسان شریر ہے خبیص ہے اور یہ ایمان کو پسند نہیں کرے گا تو اسی بنا پر اس کو لکھا گیا ہے یہ قدر کے مسائل پہ تفصیل تقریباً گزر چکا ہے تو اسی لیے اس بنا پر اور اس کے علاوہ اور ذکر کرتے ہیں کہتے قرآن کے ہے کہ کلو اللہ وجہ کہ ہر چیز کو اللہ ہلاک کریں گے سوائے اللہ بچیں گے یعنی جب قیامت اٹھے گی تو اس کے مطلب جنت و جہنم کو اللہ پنا کریں گے دوبارہ پیدا کریں گے یہ علماء کہتے نہیں یہاں سے مراد جو مخلوقات ہیں جو زمین میں مخلوقات ہے جس کی سانس ہوتی ہے لیکن جو جہنم اور جنت اور عرش یہ تو موجود ہے اس کے پناہ پہلے یہ موجود نہیں تھے اس کے بعد اللہ نے اس کو ایجاد کی ہے تو بہرحال یہ دلیل ضعیف صحیح ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہے اور اس میں بہت سے قرآن میں بہت سارے دلائل ہیں قرآن چاہے ہے اللہ فرماتی مومنوں کے بارے میں وہ سارے او انعام ربی کہ تم لوگ اپنے رب کے مغفرت کے لیے دوڑو یعنی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو وہ جنت اردو حد اور اس جنت کی طرف تم لوگ دوڑو جس کے چاہے ہے و حد چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے کراگ اللہ فرماتے و عدت المتقین یہ کس کے لیے تیار کیا گیا ہے متقین اعدت عدت کہا گئے اعدت عدت یہ کہا تو عد نہیں کہا تو عدت یعنی تیار کیا گیا ہے اور قرآن کے آتے جہنم کے بارے میں اللہ فرماتے و تق انار اللہ و عدت اور اس جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور یہ قرآن میں بہت سارے دلیلے ہیں اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ چڑھے اللہ کے رسول کے جب عروج ہوا معراج ہوا تو اللہ کے رسول اوپر جا کے کیا دیکھے جنت اور جہنم اللہ کے رسول سے اپنے نگاہوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے تو یہ دلیلیں کے موجود ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ فرمائے اطلاع تو فی الجنہ کہ میں نے جنت کو دیکھا تو سب سے زیادہ اس میں غریب لوگوں کو دیکھا یعنی قیامت کے دن غریب کے لوگ زیادہ جنت میں دائیں گے اور اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں ولدین افسب کہ جس کے ہاتھ میری جان ہے یعنی اللہ کے رسول اس کی قسم اللہ کی قسم اللہ کے رسول قسم کھاتے ہیں کہ اگر تم لوگ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم لوگ دیکھ لیتے تو تم لوگ کم ہنستے اور تم لوگ ہمیشہ روتے تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دیکھا رعت الجنت و آئی تنار اللہ کے رسول فرمانے لگے منچے میں جنت کو دیکھ لیا ہوں اور جہنم کو بھی تو یہ دلیل ہے کہ اللہ کا رسول اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم پہلے ہی سے موجود ہے اور وہ حدیث آپ لوگ کو سب کو یاد ہے جو رمضان میں عموماً پڑھا جاتا اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اگر پیدا نہ کیے گئے تو کون چیز کے دروازہ کھولا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت میں کتنا دروازے ہیں جنت میں کتنا ہے آٹھ, آج آٹھ آج ہے اور جہنم میں سات ہے یہ ان شاء اللہ ان آگے ذکر کیا جائے گا اور اسی طرح ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت اعظم علیہ السلاۃ والسلام اسی جنت پر تھے اس علماء میں بڑا اختلاف ہوا کہ یہ آدم علیہ السلاط والسلام جس جنت میں رہتے تھے پہلے وہ کون سی جنت ہے زیادہ تر قریب ہے کہ وہی جنت ہے جو قیامت کے دن لوگ اسی میں داخل ہوں گے اور یہ زیادہ قریب ہے اور زیادہ صحیح ہے کچھ علماء کہتے نہیں وہ الگ جنت ہے دنیا میں ایک جنت تھی اسی میں داخل تھے لیکن یہ زیادہ قریب نہیں ہے زیادہ صحیح ہے کہ جنت ایک ہی ہے اور حضرت آدم اسی پر تھے پھر ان کو نازر کیا گیا اس سے یہ دلیل ہے کہ جنت موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے یہاں اگلے مسئلے میں یہ ہے کہ کیا جنت اور جہنم کب تک باقی رہیں گے کیا کبھی ختم ہوگا یعنی اگر جنت لوگ جنت چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم چلے جائیں گے تو کر کتنا دن تک رہیں گے کیا کبھی آخری مخلط رہیں گے کہ کبھی جنت اور جہنم کا پنا بھی ہو جائے گا یہ علماء اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم جمہور اہل سنت الجماعت کے عقیدہ یہ ہے کہ جہنم اور جہنت ہمیشہ یہ دونوں رہے گی اور اس میں کبھی پنا نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگی یہ علماء اہل سنت الجماعت کی رائے ہے اور اس کے دلیل پیش کریں گے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں جہن جنت تو موجود رہیں گے جنت اور جہنم ختم ہو جائے گے کچھ علماء کی یہی رائے ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں جہنم ختم ہوگی اور جنت باقی رہے گی لیکن صحیح ہے کہ سب موجود ہے عموما اس میں جیسا کہ کی ذکر کیا گیا کہ متصلہ اور جہمیہ خوارج اور یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے گی اور جنت صرف باقی رہے گی باقی باقی لوگ جنتی لوگ جو لوگ جہنم سے نکلیں گے جنت پہ چلے جائیں گے جو لوگ توحید والے ہوتے ہیں اور جو کافر ان لوگ کو اللہ جلا جلا کے ان کو آزاد دے کر آخری میں ختم کر دیں گے لیکن یہ رائے ضعیف ہے اگرچہ کچھ دلیل استدلال کرتے ہیں اور دلیل اتنا ضعیف نہیں ہے لیکن پھر بھی عمومی دلیل جو اس میں جو ظاہر ہوتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہے جنت و جہنم وہ زیادہ قوی ہے اسی لیے جمہور اہل سنت و کے نزدیک یہ ہے کہ جہنم اور جہنت جہنم اور جنت ہمیشہ کے لیے موجود رہیں گے جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور جہنمی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے کیا دلیل ہے اس میں حضرت عبد بن عمر کیا حدیث ہے جنتی لوگ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ جنت ہمیشہ رہے گی اور جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ کبھی نہیں نکلے گا اس سے یعنی جو ایک بار جنت میں داخل ہوگے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کی روزی اور اس کی نعمت ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے اور یہ جنتی کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں والذین لدین وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور امن صالح کرتے ہیں سنود جنات ایسے جنات کو داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار خالدین خالدین کش خالدین پیحا ابدا نہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے ابدا و رہیں گے کبھی اس سے نہیں نکلیں گے خلود اصل عربی میں کہتے ہیں یعنی اگر انسان کسی چیز میں رہتا ہے اور کبھی نہیں نکلتا تو اس کو خلود کہتے ہیں اور تاکید کے لیے اللہ ابدا استعمال کیے یعنی ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور کبھی نہیں نکلیں گے اور اسی طرح قرآن میں بہت زیادہ آیات ہیں اللہ فرماتے الم پی ہا نعیم و مقیم خالدین پیہا ابدا ایسے نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو مقیم ہیں ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ اس میں مخلد رہیں گے اور اسی طرح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے جو حدیث ابھی پیش کریں گے جہنم سے جہنم بھی ہمیشہ کے لیے رہے گی اور نارے جہنم سے کوئی نہیں نکلے گا اللہ کی وہ لوگ وہ مسلمان جو توحید پہ ہوتے ہیں اور لیکن دنیا میں نیکی کرنے یعنی نیکی کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں یا تو وہ برائی کرتے ہیں یہ لوگ توحید والے ہیں جو برائی کرتے ہیں وہ لوگ ضرور جہنم میں جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی اگر چاہیں گے تو ضرور جہنم میں جائیں گے اور اتنا ہی ان لوگ کا آزاد دیا جائے گا جتنے ہی ان لوگ کے گناہ ہیں جب وہ لوگ صاف ہو جائیں گے اس کے بعد جنتی لوگ جنت چلے جائیں گے اور یہ اشارہ ذکر کیا جائے گا ابھی میں اور جہنمی لوگ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے اور اس سے کبھی نہیں نکلیں گے اللہ برماتی جہنمی لوگ کے بارے میں یوریدون کہ وہ لوگ جہنم سے نکلنا چاہتے ہیں وہ ماہ بخار جی لیکن وہ لوگ اس سے نہیں نکل پائیں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ مقیم اللہ فرماتے ہیں ان لوگ کے لیے ہمیشہ مقیم یعنی دائم عذاب ان لوگوں کے لیے رہے گا اور حدیث کے رسو فرماتے ہیں یس الاحل الجنت الجن جنتی لوگ جنت میں جب داخل ہو جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک مؤذن اذان دینے والا اعلان کرنے والا قائم ہوگا اور یہ کہے گا الجنت لا موت اے جنتی لوگ اب تم لوگ کو موت نہیں آئے گی یا موت اے اہل نار اے اہل جہنم تم لوگ یعنی تم لوگ کی موت نہیں آئے گی خلود یعنی ہمیشہ رہو رہوگی یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابن عمر کی حدیث ہے اسی انداز میں ابو سعید خدری کی حدیث ہے جو بخاری مسلم میں اللہ کے فرماتے ہیں کہ موت کو ایک دنبہ بھیڑ دنبے کی شکل میں لایا جائے گا حدیث میں آتا ہے املح املح کس کو کہتے ہیں جو سفید ہوتا ہے اور اس میں دھابا ہوتا ہے کالا کلر یا کہیں بھی کچھ نہ کچھ ہوتی ہے یعنی کچھ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو لایا جائے گا جنت اور جہنم کے بیچ میں پھر سارے جنتی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اٹھیں گے اور جہنمی لوگ بھی اس کے بعد اس کو ضبع کیا جائے گا پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے ارے جنت تم لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور جہنمی لوگ تم لوگ ہمیشہ جہنم میں رہو گے اب موت کسی کو نہیں آئے گی موت کو ضبع کر دیا گیا اب موت ختم اب کسی کو موت نہیں آتی ہے یعنی ہمیشہ کے لیے جنتی لوگ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی لوگ جہنم میں رہیں گے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ اللہ سبحانہ اور جنت اور جہنم کو کیوں پیدا کی ہے حکمت کیا ہے وہی دیکھیے اللہ سبحانہ اللہ پہلی بات یہ ہمیشہ جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ اللہ جو بھی کرتے ہیں وہ خیر ہی کرتے ہیں ہم لوگ کے لیے جائز نہیں کہ کبھی اعتراض کرے کہ اللہ آپ تو نے کیوں لوگ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سب کو کیوں پیدا کیا ہے فائدہ کیا ہے پھر کسی کو جنت میں داخل کریں گے پھر جہنم کو اللہ کو کیا حاصل ہوتا ہے اللہ کو تو کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے اللہ و ہوتا بے نیاز ہے اگر سارے لوگ عبادت گزار بن جائے تو اللہ کو فائدہ نہیں ملتا ہے اور اگر سارے لوگ یہ خراب ہو جائے کافر مشرک بن جائے تو اللہ کو بھی نقصان نہیں پہنچتا ہے تو کیوں یہ اللہ ہی جانتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں اللہ لا اللہ يفعل کہ اللہ جو بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جاتا وہ علوم بندے بلکہ بندوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم لوگ کیوں یہ کرتے ہو کیوں نہیں کرتے ہو اللہ صبح جو بھی کرتے ہیں وہ صحیح ہے تو حکمت کیا ہے علماء الگ الگ حکمت ذکر کی ہے اہم حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ ان جنت و جہنم کو پیدا کی امتحان کے لیے امتحان اس میں کئی شکل ہے ایک امتحان یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے کہ کون متقی ہے اور کون غیر متقی ہے اور جو متقی ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور غیر متقی کافر جنت میں جائے گا اور یہ بھی اختبار ہے کہ اللہ دیکھیں گے کہ بندوں میں کون جنت پر ایمان لاتا ہے مسلمان لوگ پریم لاتے ہیں اور کافی لوگ انکار کرتے تو یہ بھی ایک امتحان ہے اسی طرح تاکہ مومن کی ہمت بڑھے اللہ ایک حکمت یہ ہے تاکہ مسلمان کی ہمت بڑھے جب اس کو معلوم ہو جائے کہ جنت ہے جہنم ہے تو ہمت بڑھے یعنی جنت جانے کے لیے اور جہنم سے اور جہنم کے اعمال سے انسان بچے اور اسی طرح ایک بدلے کے طور پر اللہ سبحانہ نے تعالیٰ پیدا کی ہے جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنت ہے اور جو برائی کرتے ہیں ان لوگ کے لیے جہنم ہے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ جنت اور جہنم کہاں کس جگہ ہے یہ علماء میں کچھ اختلاف ہوا جنت کے بارے میں زیادہ اختلاف نہیں جہنم کے بارے میں کچھ اختلاف ہے زیادہ اختلاف نہیں ہے جنت کے بارے میں جنت کہاں ہے حدیث میں آتا ہے اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جنت یہ آسمان میں ہے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے عرش کے نیچے ہے عرش کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اد اصل تم ماہو خس علح الفردوسل کے جب بھی تم لوگ جنت کے سوال کرو یعنی دعا کرو کہ اللہ مجھے جنت اتا کر تو اس کاس چیز کے دعا کرے الفردوس فردوس کی دعا کرے یعنی فردوس اعلی جو سب سے اونچا درجہ ہے سر اللہ کے رسول الرماتے فن ہوں اوسط الجن وہ ال الجن کیونکہ یہ جنت کے اوسط حصہ ہے اور سب سے اونچا حصہ ہے اوسط اور اونچا کیسے ہو سکتا ہے علمانگ الگ تفسیر ذکر کی ہے شیخ اسلام انشاء اللہ شیخ اسلام طیبیہ کے سب سے قریب قول ہے اوسط یعنی کہتے ہیں کہ ارشف یہ فردوس کی جنت یہ گمبد کی طرح ہے بیچ حصے میں آخر میں جمع ہوتا ہے اور یہ بالکل سب سے اونچا جگہ ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ہیں وہ فہو فو کو سماو اللہ کے رسول فرماتے وہ ساتو آسمان کے اوپر ہے یعنی جنت اور کیا ہے وہ تحت ارشف رحمان اور یہ رحمان یعنی اللہ سبحانہ و کے عرش کے نیچے ہے حدیث میں آتا ہے السماوات نہیں آتا بلکہ یہ فین الجن جنا و فوک کا رحمان اس کے پیچھے اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرض ہے اور یہ بخاری کے روایت معروف ہے کہ اللہ کا عرش کہاں ہے اللہ کا عرش اوپر ہے آسمان میں اس لیے قرآن کے آیات سے اللہ پرماتے الرحمٰن استوى اللہ عارش استوا اللہ علحان و تعالیٰ یعنی عرش پر مستوی ہے اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سلاتے کہ اللہ کے اللہ سما تعالیٰ آسمان میں ہے تو اس لیے اللہ عرش پہ ہے اور عرش کے نیچے فورن جنت ہے اور اس کے بعد آسمان آتے ہیں تو اس لیے صحیح یہ ہے کہ جنت کہاں ہے یہ آسمان میں ہے ساتو آسمان کے اوپر اور اس کے اوپر جنت کے جو چھت ہے خاص کر یہ جنت الفردوس اس کے چھت یہ کیا ہے یہ اللہ سب کا کارش ہے لیکن جہنم کے بارے میں علما کے اقوال ہے اس میں اہم دو کورے ایک کو یہ کہتے فی سجین فی سجین حدیث میں آتا ہے اور سجین میں جیسا کہ اقروات میں جو ہو سکتا ہے آپ لوگ کو یاد ہے جب یہ حدیث پڑھے گے کہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں جب کافر کے روح نکالا جاتا ہے نکالنے کے بعد اس کو پہلے آسمان تک لے جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ آسمان کے دروازہ نہیں کھلتا ہے پھر اللہ فرماتے کی اس کے روح آپ لوگ اس کو روح سجین میں ڈال دو بالکل زمین کے ادنے حصے میں ڈال دو اسی لیے اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جہنم کہاں ہے یہ زمین میں ہے کہاں ساتویں زمین پہ ہے جس طرح آسمان سات یہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے اسی طرح جہنم ساتویں زمین کے نیچے ہے ساتویں زمین کہاں ہے آج کل سائنس والے تو اس کو ابھی تک ثابت نہیں کر پائے لیکن قرآن میں ثابت ہے حدیث میں بھی ثابت ہے کہ زمین کتنا ہے سات زمینیں ہیں اب یہ زمینیں کہاں سات ہے کچھ علماء کہتے ہیں الگ الگ ہے لیکن زیادہ تر قریب کہ اس کے طبقات ہم لوگ پہلے آسمان میں رہتے ہیں اور اس کے نیچے چھ اور نی پہلے, آ... پہلے زمین پہ رہتے ہیں اور نیچے اور چھ زمین ہیں تو جو سب سے ادنا حصہ ہے وہ سب سے گرم اور سب سے خراب جگہ ہے اسی لیے بہت سے علماء کے نزدیک اور یہ کچھ صحابے سے ثابت عبد اللہ مسعود عبد اللہ عبداس جنہوں عبداللہ سے ثابت ہے کہ جہنم کہاں ہے کہتے فی سجید فی الد یہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے اور کچھ علماء کہتے کہ اکثر روایت ضعیف ہے اسی لیے جہنم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور توقف کرنا زیادہ مناسب ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ساتویں زمین کے نیچے ہیں اور اسی طرح کچھ علماء توقف کرتے کیونکہ کچھ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب جنت میں جنتی لوگ جائیں گے تو زمین ختم ہو جائے گی اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ یہ زمین جنتی کو لیے کیا ہے روٹی بن جائے گی تو پھر وہ زمین کون سی زمین ہے جو ساتویں زمین ہے اسے علماء کچھ علماء جس طرح سات آسمان پہ جنت ہوتی ہے تو اسی مقابلے میں ساتو زمین پہ ذکر کیے تو اسی لیے اس مسئلے میں زیادہ واضح نہیں ہے اگر ہوگا تو ہو سکتا اللہ سہا اس کسی اور زمین میں رکھیں گے یا کسی اور جگہ میں یہ اللہ سلحان تعالی کے پاس اس کا علم ہے اور خاص کر کچھ روایت میں آتا ہے کہ لوگ جنت اور جہنم سے جیسا کہ جو پڑھا گئے کہ جنت یہ موت کو زبا کیا جائے گا جہنم اور جنت کے درمیان تو اگر یہ بالکل نیچے اور یہ اوپر ہے تو اس کے درمیان کہاں ہے تو اسی لیے اسی بنا پر بہت سونا علماء کہتے نہیں وہ قریب ہے دونوں آسمان میں کہیں اور ہے یہ غیبی مسئلہ ہے لیکن جنت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں ہاں کہ ساتوں آسمان کے اوپر ہے زمین کے بارے میں اگر توقف کرے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد آئیے دیکھئے کہ جنت میں اور جہنم میں زیادہ کون داخل ہوں گے اور اس میں کیا زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے کہ زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے زیادہ لوگ کہاں جائیں گے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ کا تعداد ذکر کرتے ہیں حدیث مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یعنی جب لوگ جہنم اور جنت میں داخل ہونے کے وقت جب لوگ الگ ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آدم کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ آدم تو حضرت آدم آئیں گے دوڑتے ہوئے کہیں گے لبیک کو سائڈ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پکاریں گے تو دوڑتے دوڑتے ہوئے آئیں گے تو اللہ سبحانہ و ان سے ان کو حکم دیں گے کہ آپ جہنمی لوگ کو الگ کر دو آپ کیا ہے جہنمی لوگ کو الگ کر دو تو کہنے لگے کہنے لگے کہ اے اللہ بعث النار کہ اللہ النار کون ہے یعنی جہنمی لوگ کون ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے یا کتنے لوگ ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ فرمائیں گے آ کی کہیں گے جماعت یعنی آپ کی جماعت کتنی ہے کون ہے تو اللہ سبحان ہو کہیں گے ہزار میں سے نو سو ننانوے لوگ جہنم میں جائیں گے ہزار میں کتنا لوگ جہنمی ہیں نو سو ننانوے کتنا جنتی ہے ایک ہی جنتی ہے یہ ارب محشر میں سارے انسان لوگ رہیں گے تو اسی وقت سارے لوگ مایوس ہو جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیوم عشیب الفغیر وہ تو باق الزا حملے ہم ترنا سے سکارا امام بھی سکارا اللہ رسول فرماتے ہیں تو یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا بہت سے لوگ ابھی سے فوٹو دکھاتے فیس بک میں اور کہاں کہ دیکھو بچہ ایک بوڑھا نکلا یہ قیامت کی نشانی نہیں یہ اللہ کے رسول کے کہتے ہی. کب ہوگا قیامت میں جب یہ خبر سنیں گے تو بچے لوگ بوڑھے ہو جائیں گے حمل والے عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور اللہ کے رسول پر فر... اللہ کے رسول میں فر... فر... تو لوگوں کو مدھوش دیکھے گا حالانکہ وہ مدھوش نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لوگ بے ہوش ہوں گے اور حالانکہ یا وہ دیوانے ہوں گے حالانکہ ان کے پاس عقل ہے سب کچھ ہے لیکن یہ عذاب بہت ہی شدید اور عظیم ہے اس کے بعد صحاب کرام کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب یہ حدیث سن کر سب گر گئے کہ نو سو ایک ہزار میں نو سو بھی لوگ جہنم میں ہے تو اللہ کے رسول سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول خشدہ صاحب حادیث میں آتا ہے تو یہ بات بہت ہی صحابہ خراب اور بہت ہی بھاری پڑا اور بہت ہی مشکل پڑا اس لیے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے کون سے وہ خوش نصیب آدمی ہوگا جو جنت میں جائے گا ہزاروں میں کون بچے گا پھر اللہ کے رسول صاحب سلم ان لوگوں کو یعنی خوشخبری دینے لگے کہ آپ سا سلم نرشاد فرمائے مطمئن یا جو کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان میں سے نو سو ننانوے آدمی اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا یہ اللہ کے رسول پھر خوشخبری دی ہے حالانکہ یہ خوشخبری اتنا نہیں ہے لیکن اس امت کے لیے خوشخبری ہے کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نو سو ننانوے میں یعنی جو جہنم میں جو لوگ جائیں گے اس میں سے ہر ہزار میں ایک اس امت کے ہوگا اور نو سو ننانوے یا جوج موجود کے قوم والے ہوں گے اور یا جوج ماجو والے بھی اس قوم کے ہوں گے اسی لیے زیادہ جہنوی یعنی باقی امتوں میں جہنم میں جانے والے زیادہ ہیں لیکن ان لوگ سے کم ہیں اور یاجوج کو ماجوج کے متعلق بات ہوئی تھی کہ وہ سارے لوگ کافر ہیں ان لوگ کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے اور سب تقریباً کافر ہیں تو اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ جہنم میں جتنا لوگ جائیں گے جن جن جہنم میں اور جنت میں اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کے مقابلے میں نو سو ننانوے جہنمی ہے اور جہنم کے معاملہ اگر دیکھا جائے تو ہر نو سو ننانوے میں سے ہوں گے اور ایک فرد باقی امتوں میں سے ہوں گے تو اس کے بعد صحاب کرام کے یعنی حالت یعنی ان کے خوف دور کچھ ہٹ گئے لیکن پھر بھی جہنمی لوگ جہنم میں جانے جہنم میں جانے والے لوگ زیادہ ہوں گے اور جنتی لوگ کم ہوں گے اس کے بعد یہاں جہنم میں زیادہ کون ہوں گے عورتیں ہوں گی کہ مرد زیادہ ہوں گے جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں رع النار کے مجھے میں جہنم کو دیکھا یا اریت انار کے مجھے جہنم میں دکھایا گیا ہے تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں اور جنت میں سب سے زیادہ کون لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور جنت میں زیادہ کون ہوں گے مرد لوگ ہوں گے کہ عورتیں ہوں گی جنت میں شروع میں مرد لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے لیکن اختتام میں یہ حدیثوں کو جمع, جمع کرنے سے یہی پتا چلتا ہے شروع میں مردوں کا تعداد زیادہ ہوگا لیکن آخری میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے کی رسول ساسن جب پوچھا گیا کہ عورتیں کیوں جہنم میں جائیں گی تو اللہ کے رسول وہ شرک اور کفرنی ذکر کیے ذکر کیے اس وجہ سے کیونکہ وہ لوگ کبیرہ گناہ کرتی ہیں ننا فرمان ہوتی ہیں اپنے شوہر کو گالی دیتی ہے یا جیسا کہ اپنے شوہر کے احسان بھول جاتی ہے اور بڑی, بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں جیسا کہ برائی کرتی ہے قیمت کرتی چگری کرتی ہے شروع میں جہنم میں جائیں گی لیکن اس کے بعد جب ان لوگ سزا پا جائیں گے اس کے بعد جہن جہنم سے نکالا جائے گا ان لوگ کو اور ان کو جنت میں داخل کریں گے اسی لیے اتفاق علماء میں کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی لیکن اختلاف ہو کہ جنت میں زیادہ کون ہوں گے مرد لوگ کہ عورت لوگ حدیث میں کہا تھا کہ اللہ کا رسول سلم فرماتے ہیں اور یہ حدیث مسلم میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں اس سب سے کم عورتیں ہیں جنت میں سب سے کم عورت شروع کی بات ہے ابو رضی اللہ سے پوچھا گئے کہ جنت میں زیادہ عورتیں ہوں گی کہ مرد لوگ تو حضرت ابو ہوا دوسرے حدیث انداز لگاتے ہوئے فرماتے نگاہ میں میرے سمجھ میں کہ عورتیں زیادہ ہوں گی تو اسے پوچھا گیا تو یہ حدیث ذکر کرنے لگے کہ جیسا کہ یہ حدیث آتا کہ ہر جنتی کے پاس کتنا بیوی ہوں گی جنت میں دو بیوی ہوں گی دو حور تو اور مرد ہیں عورت ہیں تو ہر جنتی کو دو بیوی ملے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنتی لوگ جو ہوں گے اس سے زیادہ بلکہ ڈبل سے زیادہ عورتیں ہوں گی بلکہ تیور کیونکہ شہید لوگ کے لیے حور العین میں سے ستر ہوں گی اور اس سے زیادہ اللہ صبح تعالی دے گی تو اس کا مطلب کیا ہے دنیا میں سے جو جنت میں داخل ہوں گے شروع میں مرد لوگ زیادہ داخل ہوں گے اور باقی عورتیں کہاں سے ہوں گی کچھ عورتیں جہنم میں جانے کے بعد جنت میں واپس آئیں گے اور باقی جو دو بیویاں ذکر کیا گیا یہ حور قرعین میں سے ہیں یہ تو دنیا والی عورتیں نہیں ہیں ان کو اللہ سبحانہ و جنت میں پیدا کرتے ہیں ان لوگ کا پیدائش جنت میں ہوتی ہے اور اللہ ان, لوگ ان لوگ کو تخلیق وہاں کریں گے جنتی لوگوں کے لیے خاص تو دنیا سے مرد لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے اختعام لیکن اختتاما اور نہایت میں اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عورتوں کی تعداد دونوں جنت میں بھی زیادہ ہے اور جہنم میں زیادہ ہے جنت بھی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ فر میں سے اللہ صلی تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ پیدا کریں گے تو اسی وجہ سے ان لوگ کی تعداد زیادہ ہوگا اور وہ ایسا کہ عموماً شروع میں کون داخل ہوگا مالدار لوگ نہیں زیادہ تر غریب لوگ یہ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم میں زیادہ تر مالدار لوگ ہوتے ہیں نسبتاً اگر دیکھا جائے کیونکہ غریب لوگ عموماً کفر کم کرتے ہیں ناشکری کم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و کو زیادہ ہی یاد کرتے ہیں اور مالدار لوگ عموماً اپنے مال کی وجہ سے دولت کی وجہ سے کفر کے اعمال کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و کے حق میں گستاخی اور ہمیشہ کفر ہی کرتے ہیں اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ جنتی میں جنت میں جو لوگ جائیں گے سب سے زیادہ کہاں سے جا کے کس کے امت والے ہوں گے سب سے زیادہ اس امت والے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور انشاءاللہ کے گل درس میں ذکر کریں گے حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں حضرت اللہ مسعود کے حدیث اللہ کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے اشار فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے ایک چوتھائے تم میں سے ہوں گے میرے جنتی لوگ جو ایک چوتھائے اسی امت والے ہوں گے تو لوگ خوش ہو کر کہنے لگے اللہ اکبر صاحب کرام خوش ہو کر اللہ اکبر کہنے لگے پھر اللہ کے رسول کہنے لگے نہیں بلکہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ اہل جنت میں سے تعداد تمہاری ہو تہائی ہو جائے گی پہلے آدھا بتا کتنا بتایا پہلے کیا اللہ کا کی رسول حسن بتایا کہ چوتھائی ہے. پھر تہائی تہائی زیادہ ہے پھر اللہ اکبر کا پھر اس کے بعد کہا نہیں تم لوگ آدھا رہوگے شطر رہو گے تو یہ ہے کہ جنتی لوگ جتنا لوگ ہوں گے اکثر و اکثر اس امت والے ہوں گے اور اللہ کے رسول حسن کی امتی کیوںکہ تعداد میں بھی زیادہ ہے پچھلے اقوام کے امبیا جتنا تھے ہب تک کے تعداد کم ہیں. ہر نبی ایک خاص گاؤں کے لیے جاتے تھے ایک خاص محلے کے لیے جاتے تھے اور چند کے چند سال کے لیے رہتے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور قیامت جتنے لوگ آئیں گے پیدا ہوں گے یہ سب اللہ کے رسول کی امت ہیں تو اللہ کے رسول کی امت والے زیادہ جنت میں ہیں اور دوسرے کے اعتبار سے زیادہ جہنم میں بھی ہوں گے یہ زیادہ یہ زیادہ صحیح بات ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ جنت میں جنت جانے کے اسباب کیا اور جہنم میں جانے کے اسباب کیا جہنم جانے کے اسباب تقریباً تین اہم ہیں کچھ علماء الگ الگ ذکر کے دل ایک مخلص یعنی تین اہم اسباب ہیں اور جنت میں بھی جانے کے لیے وہی تین اسباب ہیں لیکن اگر اس کو منفی کے طور پر ذکر کریں گے تو جہنم میں انسان جاتا ہے اور مثبت انداز ہے تو وہ جنت میں انسان جاتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کفر اور شرک کرتا ہے جہنم میں جانے کے سب سے اہم سبب کیا ہے کفر اور شرک اور یہ کفر اور سر کے متعلق بات ہو چکی ہے بتایا گیا کہ کفر کے دائرہ اور وسیع ہے مشرق کافر ہوتا ہے لیکن کافر مشرق ضرور نہیں ہے تو جو بھی کفر کے کام کرتا ہے اور شرک کے کام کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا اور اس پر مشر رہتا ہے تو اس کے لیے جنت حرام ہے اور وہ کام آج کہاں جائے گا جہنم میں جائے گا اللہ پرمات میوں شریک شرک اللہ کہ جو بھی اللہ کے حق میں شرک کرتا ہے فقط اللہ جن تو اللہ اس کے لئے جہنم جنت حرام کر دیتا ہے اور, النار اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا جہنم میں جا یعنی جہنم رہے گا تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کفر اور شرک اور شرک اکبر سے یہاں مراد ہے کہ انسان غیر اللہ کو پکارے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے اللہ سکھاؤ جو خالص اللہ کی عبادت وہ کسی اور کے لیے اگر کرتا ہے تو انسان شرک میں ابتلا ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ جہنم ہے جہنم میں جائے گا اور اس کے جنت کیا ہے اس کے جنت لوں کے لئے اگر کوئی ایمان رکھتا ہے اور مکمل ایمان اللہ سبحانہ و تعالی اللہ پر کرتا ہے اور وہ او ایمان کی مخالفت نہیں کرتا ہے تو جنت کے مستحق ہے اللہ کے رسول فرماتے من ماتا لا منماتا لائیو شری دخل الجنہ کہ جو مرتا ہے اور اس حالت میں مرتا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا اور جو شرک کرتا ہے وہ جہنم میں تو پہلا سبب جنت جانے کی جنت جانے کے لیے ایمان اور توحید ایمان مضبوط ہونا چاہیے توحید صحیح ہونا چاہیے چاہے انسان اگر یعنی چاہے کسی بھی حالت میں انسان کو توحید پر باقی رہنا چاہیے اگر انسان غلط کام کرتا ہے لیکن توحید پر ہے تو ضرور جنت میں جائے گا اور جہنم کے جانے کے سبب یہ ہے بتایا گیا کہ اس کے شرک اور کفر کرنا اگرچہ انسان مسلمان ہو کہتا میں مسلمان ہوں نام بھی مسلمان ہے اور دنیا میں اس کو مسلمانوں میں تعداد کیا جاتا ہے لیکن کفر اور شرک جان بوجھ کے کرتا ہے تو جنت کے مستحق کبھی نہیں ہوگا نہ جنت کی شکل وہ دیکھ پائے گا دوسرے سبب یہ ہے کہ عدم القیام بتکاری دوسرا سبب یہ ہے کہ جہنم جانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پرائز پر عمل نہ کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے لوگ تو عید تو ہوتے لیکن غلط کام کرتے دیکھو نماز ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے روزہ ہے تو روزہ نہیں رکھیں گے کوتاہی کسی بھی اعمال جو واجب ہے اس پر خلل ڈالتے ہیں تو ایسے لوگ جہنم میں ضرور جائیں گے اور جہنم کے مستحق بنیں گے خاص کر نماز روزہ جو فرائض ارکان اسلام خمسہ ہے یہ سب سے اہم ہے کیا دلیل ہے اللہ پرماتی کے بارے میں کئی مشرق لوگ اور کافی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو آپس کیا کہیں گے اللہ کا کالو لمن من المسلین کہ ہم لوگ اللہ کو ہم کو کیوں جہنم میں داخل کر دیا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے ولم لمن کنو پر عم مسکینوں کو کھلاتے تھے زکاط اور صدقات نہیں ادا کرتے تھے تو اسی لیے انسان اگر اللہ کے احکامات میں کوئی کمی کرتا ہے خاص کر جو فرائض جو بڑے بڑے فرائض ہے اگر اس میں انسان اس میں کمی کرتا تو جہنم کے مستحق ہے اور اگر اس پر عمل کرتا ہے نیکی کرتا عمل صالح کرتا ہے تو جنت کے سبب اور جنت کے مستحق بن جائے گا اللہ علیہ پرمت قرآن میں آپ دیکھو اور میں کہ جو اللہ کے پاس آتا ایمان کے حالت میں وہین الصالحات اور عمل صالح بھی کیا ہے تو اس کے لیے اونچی درجات ہے تو اسی لیے دوسرا سبب یہ ہے جنت جانے کے لیے کہ انسان نیکی کرے اور اس پر مدعوت کرے خاص کر جو فرائض ہے اور سنن کی بھی محافظت کرے اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح اس میں صبر ہے توکل ہے جو بھی اچھے اچھے اخلاق ہے حکام ہے اس پر عمل کرنا یہ جنت کے سبب ہے اور اس کو چھوڑ دینا یہ جہنم کے سبب ہے تیسرا اور آخری یہ ہے جنت جانے کے لیے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان منقرات کو چھوڑ دے برائیوں کو چھوڑ دے اگر کوئی جنت جانا چاہتا تو برائیوں کو چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑنا پڑے گا اور اگر کوئی نہیں چھوڑتا تو اس کے لیے جہنم ہے چاہے وہ معاہد ہو نماز پڑھتا ہو بہت سے لوگ اس طرح نماز پڑھیں گے توحید عید ماشاء اللہ موجود ہے لیکن کبیرہ گناہ نہیں چھوڑتے ہیں جنا کبینہ کر لیے سود کھاتے ہیں رشوت کھاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں والدین کے ساتھ نافرمانی فرمانی کرتے ہیں یہ تو بھی جہنم کی ایک سبب ہے اور کے کے آپ اللہ فرماتے ہیں والذین مومنوں کے بارے میں کو نہیں پکارتے ہیں. یہ شرک ہے وَلَا النَّفْسَ حرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحق اور وہ لوگ یعنی کسی کو ظلم کے ساتھ قتل نہیں کرتے ہیں وداضن اور ان بدکاری پہاشی کرتے ہیں یہ دلیل ہے کہ یہ جنتلوں کی سفاط ہے اور آگے نفرمت وہ نہیں ہے فائلال اور جو یہ اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی گناہ ملتا ہے یدا آف الح الاب مل قیام اس کے لیے ڈبل عذاب ملتا ہے قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت کے ساتھ رہے گا تو اسی لیے یہ تیسرا یہ سبب ہے کہ انسان یعنی برائی سے بھی بچے دیکھیے تو اسلام میں تین اہم جنت دانے کے لیے تین اہم سبب ہے کہ آپ توحید پر رہو ایمان کی حالت پر رہو نیکی خوب کرو اور برائی سے بچو اللہ کے رسول اور برائی برائی سے بچنا سب سے اہم بات ہے اللہ کے رسول ساز فرماتے ہیں میں امر تو کم بھی مستفات کہ جو چیز کے میں نے حکم دیا ہے واجب کیا ہے یا کچھ بھی حکم دیا جتنا ممکن ہو اس پر عمل کرو اس میں کچھ اگر انسان کسی وجہ سے کمی کرتا تو معاف ہے لیکن برائی کے بارے میں اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں وہ ادان حمان پج تنبو اور جب کوئی چیز میں روکتا ہوں تو اسے سے بالکل مکمل اس میں مت کہو جتنا ممکن ہے میں کروں گا نہیں اسے مکمل چھوڑنا چاہیے تو اس لیے تین اسباب ہیں جنت جانے کے لیے اور وہی تین اسباب ہے جہنم جانے کے لیے اگر انسان کرتا ہے تو جنتی اور اگر نہیں کرتا ہے تو جہنم کی مستحق ہے اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ کیا جائز ہے کسی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی جنتی اور فلاں آدمی جہنمی ہے جنت اور جہنم کون جاتا ہے کون مستحق ہے یہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہی جانتے ہیں اسی لیے یہ بھی بلے ذکر کیا گیا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ فیصلہ کرے کہ فلاں آدمی جنت میں جائے گا اور فلاں آدمی جہنم میں جائے گا بہت سے لوگ جلد باز ہوتے ہیں کسی سے ناراضگی ہوئی دیکھتا ہے وہ شراب پیتا ہے غلط کام کرتا ہے کہتا ہے تم جہنم میں جاؤ گے انشاءاللہ پتہ چلے گا یا تم جہنمی ہو یا اس طرح اس کو کافر کہہ دیتا ہے اور کبھی کبھار انسان کسی کو جب تعریف کرتا ہے بہت ہی پسند آتا ہے کہ نیک سالے کر دیں تو جنتی آدمی ہے وہ تو جنت میں ضرور جائے گا نہیں جنت اور جہنم کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے تو اس لیے انسان جنت اور جہنم کے متعلق کبھی اس طرح نہ کہے لیکن انسان عام قاعدہ کہہ سکتا ہے یعنی ایک عام قاعدہ کہنا جائز ہے کسان کہ یہ کہے کہ جو بھی شیر کرتا ہو جو جہنم میں جائے گا جو اس طرح غلط کام کرتا ہے تو جہنم میں جاتا ہے یہ تو عام اس طرح کہنا جائز ہے لیکن کسی معین کسی خاص آدمی کے بارے میں اگر بات کریں کہ پلا آدمی جنتی ہے جہنمی تو کسی کے لیے جائز نہیں کی کہے کیونکہ ہم لوگ کے پاس اس کا علم نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کلسلم جنت کامت کے دن ایک بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے حالانکہ وہ بہت ہی برائی کی ہیں اور اللہ کے رسول پر دو بندے ہیں اس طرح ہوں گے کہ ایک نیک صالح ہے اور ایک مومن ہے مسلمان ہے لیکن وہ کیا ہے برا آدمی ہے تو دنیا میں یہ مومن اور مستقی کہتا ہے اس سے کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں جنت میں نہیں داخل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ دونوں جمع کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو دنیا میں متقی پرہیزگار بنتا تھا اللہ اس کو جہنم میں بھیج دیں گے اور یہ جو تھا اس کو جنت میں داخل کریں گے اللہ فرمات ملتے اللہ علیہ کہ کون ہے وہ بندہ جو میرے بارے میں یا میرے فیصلے پر یعنی وہ اپنا فیصلہ کر رکھتا ہے انسان نہیں کہہ سکتا ہے ہاں انسان یہ کہہ سکتا پلا آدمی کفر کام کرتا ہے تو اگر اسی حال پہ مر تو لیکن ہم یہ کہیں کہ جہنم میں جاؤ یہ سرنی اللہ کی اگر اس میں کوئی دلیل ہے اور اللہ کے رسول سن لوگوں کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں ہیں جیسا کہ آسیہ فرعون کی بیوی اشرم بشریم بل ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر بن اقاص سعید بن زید ابو عبید الجرا اور سعید بن زید یہ دس لوگ ہیں حضرت بلال کے بارے میں اللہ کے رسول بتا چکے کہ جنت میں ہیں حضرت الکاش بن المحسن حضرت جیسا کہ حضرت حسن حسین اسی طرح اللہ کے رسول سلم انبیاء کے بارے بتا چکے تھے یہ لوگ جنت میں لیکن باقی لوگ کے بارے ہم کی جنتی ہے یہ تو غلط ہے اسی طرح کسی حتٰ کی کوئی کافر نہیں کہہ سکتے وہ جہنمی ضرور ہے لیکن کہیں گے ہو سکتا ہے جہنم میں جائے اگر اسے زیادہ یقین ہے کہ وہ کپر پہ مرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے بارے بتا چکے ہیں جہنم میں اور قرآن بھی جیسا کہ امراۃ نوح امراۃ لوط لوۃ علی السلط والسلام کی بیویاں بیوی اور اسی طرح اللہ کے رسول ابو الہب اور کی بیوی ہمارت الحطب ابو الحب اور کی بیوی اور اسی طرح ابو طالب کے بارے میں اللہ کا رسول بتا چکے جہنم میں تو اسی لیے جو لوگ جہنم کے بارے میں جل کے ثابت ہوا ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اور باقی لوگ کے بارے توقف کرنا زیادہ بہتر ہے اور خاص کر اگر کسی کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں صرف چند برائی اس سے ظاہر ہوئی تو اس کے بارے میں کہنا تو اور حرام ہے تو جنت اور جہنم کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان ہمیشہ کوشش کرے کہ وہ اسے باتوں پر ابھی کبھی اس طرح اس چیزوں پر احسان نہ پڑے یہ آخری, آخری دو مسئلہ ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو جنت کی دعا کرنا چاہیے اور جہنم سے پناہ لینا چاہیے یعنی انسان بہت سے لوگ یہ دعا سے ہمیشہ گافر رہتے ہیں ساری چیزوں کو دعا کر لیں گے کہ اللہ ہمیں یہ پریشانی وہ پریشانی لیکن جنت اور جہنم کی دعا کی کرتے ہو اور اللہ کے رسول صدر نبی ہونے کے باوجود اللہ کے رسول ہمیشہ جنت کے سوال کرتے تھے اور جہنم سے پناہ لیتے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک لمبی حدیث اللہ کے رسول فرماتے تھے کیا ہے اللہم جنہ وما قرب ایلیہ من قول وعمل کہ اللہ جنہ کر میں یعنی جنت کے سوال کرتا ہوں اور ہر وہ کام جو ہمیں جنت سے قریب لے جاتا ہے تو اس لیے انسان یہ دعا کرے کتنا بھی انسان نیک صالح رہے پھر بھی انسان ہمیشہ دعا کرے تاکہ اللہ صبح تعالیٰ اس کو جنتی بنائے اور جہنم سے ہمیشہ اللہ کے رسول دو پناہ خاصی تشہد کے آخری حصے میں اللہ من من عذاب القبر عذاب قبر سے عذاب النار عذاب النار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے تو اس لیے ہمیشہ انسان پڑھے اور حدیث اللہ کے رسول پرمۃ من سأل جنت الجنت سے مرات کہ اگر کوئی انسان جنت کے سوال تین بار کرتا ہے تو جنت کہتی کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے اور اگر کوئی انسان تین بار جہنم سے پناہ مانگتا تو جہنم ہی کہتے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا دے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان مومن ہو متقی ہو پرہیزدار لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو جنت سے نہیں بچاتا نیکی نہیں کرتا ہے ہی کرتا رہتا ہے اور دعا کرتا ہے تو کافی نہیں ہے اس لیے انسان دعا کرے اور کوشش بھی کرے اور جنت کے جب بھی سوال کرے تو کس جنت کے سوال کرے فردوس جیسا کہ حدیث گزر چکا ہے جب بھی جنت کے سوال کرو تو فردوس سے لوگ کیا کہتے ہیں بھائی ہمیں جنت میں بس ایک ہی جگہ مل جائے قدم رکھنے کے لیے کافی نہیں تو ہے کسان ہمیشہ جنت الفردوس کی طلب کرے اور اس کے لیے کوشش کرے آخری سو آخری مسئلہ یہ ہے کہ آئی جنت اور جہنم پر ایمان لانے سے کیا فائدہ ہے یعنی اللہ صلاح نے کیوں ہم لوگ کو جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ ذکر کیے اور کیوں ہم لوگ کو اوپر واجب کہ ہم لوگ ایمان لائے اس میں بہت سارے فوائد ہیں میں تین یا چار ذکر کرتا ہوں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو جنت اور جہنت پر ایمان لاتا ہے یا خاص کر جنت پر تو ضرور اس کے لیے محنت کرے گا کہ نہیں اگر ایک مومن جانتا ہے کہ ہم فلاں نیکی کریں گے تو جنت سے دو قدم میں آگے ہو جاؤں گا قریب ہو جاؤں گا اور یہ, یہ کام جنت سے ہمیں قریب لے جاتے تو انسان وہی کام کرتا ہے جو جنت سے انسان قریب کر دیتا ہے اس لیے سب سے پہلا فائدہ کہ انسان اللہ کے متی بندہ بن جاتا ہے متقی پرہیزگار بن جاتا ہے اور جنت کے لیے دوڑتا ہے اللہ برماتی وہ سارے او جنت کے لیے دوڑو تو اگر انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے جنت پہ تم نہیں دوڑے گا لیکن جب انسان جانتا کہ میرے لیے کچھ اللہ سبحانہ تیار رکھے کچھ کیا ہے تو اس لیے انسان اس, اس کے لیے دوڑے گا اور برائی سے بچے گا اور دوسرے فائدے کہ انسان اس کے پر رکس بھی ہے کہ جب انسان ایمان لاتا ہے کہ جہنم اللہ سبحانہ تعالی بنائے ہیں اور جنت کو اللہ نے ایجاد کی ہے کس کے لیے فافکوں کے لیے کاپروں کے لیے ناپرمانوں کے لیے تو انسان ہمیشہ نافرمانی سے بچے گا اور برائی سے حتی المکان انسان کو انسان بچتا رہے گا اور خاص کر یہ علماء کہتے کہ انسان جب بھی برائی کرنا چاہتا تو جہنم کے منظر یاد کر لے یا جہنم اور احساب عقاب یاد کر لے اور اللہ کے غذب یاد کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم میں لے جائیں گے تو اس لیے ڈر جاتا ہے تو جنت اور جہنم پر ایمان لانا چاہیے بلکہ اس کو ڈیلی اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو جب بھی نیکی کرنا ہے تو جنت سامنے رکھو تو لالت آپ کو, بر... آپ کو ہو جائے گی اور جب بھی آپ کو برائی سے بچ... جب برائی کرنا ہے تو آپ اس طرح کرو حدیث اللہ کے رسول ہمیشہ جنت اور جہنم کو یاد کرتے تھے اللہ کے رسول ساسن ہمیشہ اس لیے ہمیشہ ہم لوگوں کو بھی ہر موقع پر یاد کرنا چاہیے تیسرے وعدے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہوتی ہے اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے تو یہ دیکھتا ہے خاص کر وہ حدیث ہے جس میں اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے کس طرح جنتِ لوگ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ رہتے ہیں اور کس طرح ان لوگ سے خوش ہوتے ہیں اور کس طرح اللہ صلاح دعا ان لوگ سے کرتے ہیں اور ہر آسانی ان لوگ کے پیدا کر دیتے تو انسان اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے غضب بھی ظاہر ہوتا ہے اللہ کی قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے تو اللہ کی چند صفات اور بہت سی صفات ظاہر ہو جاتی ہے اگر انسان جنت اور جہنم کے متعلق زیادہ پڑھے اور زیادہ غور کرے تو اس میں اللہ سبحانہ و سے انسان قریب ہو جاتا ہے اور چوتھے فائدہ اور آخری جو میں ذکر کروں گا یہ ہے کہ دنیا میں یہ فائدہ ہے کہ جب بھی انسان جو لوگ جنت اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے سلوک دنیا میں کس طرح رہے گا اچھا رہے گا کہ نہیں آپ دیکھو گے انشاءاللہ جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور, اور جنت اور جہنم ہمیشہ یاد کریں گے کسی کا ساتھ ظلم نہیں کریں گے کسی کو گالی نہیں دیں گے کسی کے ساتھ یعنی بدسلوکی نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ دیکھو گے کہ اللہ کی عبادت ملے گی رہتے لوگ کی خدمت بھی کرتے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں سارے لوگ کے ساتھ اچھے ہیں تو اس لیے اس کا اثر یہ فائدہ یہ ہے کہ دنیا والے بھی سدھر جاتے ہیں اب دیکھو اللہ کے رسول کے زمانے میں کیونکہ کیوں اتنا ہی بہت ہی اچھا ماحول وہاں بن گئے اور کیونکہ اللہ کے کی رسول سن زمانہ کیونکہ سب سے کیوں سب سے مبارک دن تھا اور اللہ کے رسول سب سے مبارک کرنا ہی ہے کیوں کیونکہ سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے تھے تقوی مضبوط تھا جو بھی خیر ہو وہی کرتے تھے اور برائے سے بچتے تھے اس لیے یہ جنت اور جہنم پر ایمان لانے کے ایک بڑا اثر ہے اس لیے ہر کام سے پہلے ہر روز انسان جنت اور جہنم سامنے رکھے اور جب بھی کوئی خیر دیکھے انسان اور عموماً یہ صنعت صانے کی ایک فطرت تھی کیا کرتے تھے جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً جنت کی نعمت سے اس کو مقابلہ کرتے تھے اگر کوئی نعمت مل جاتی تھی اس سے خوش ہوتے تھے پھل مل گئے پانی ٹھنڈا مل گئے جیسا کہ خوش آج اچھی ہوا چلی تو انسان فوراً جنت کو یاد کر لیتا ہے کہ جنت بھی تو اور اچھی ملے گی تو انسان کے لالچ بڑھ جاتے اور جب بھی انسان دنیا میں کوئی مصیبت دیکھے تو الٹا جہنم کو یاد کر لے اگر انسان کے ہاتھ جل جائے تو انسان جہنم یاد کرے اگر انسان جیسا کہ چوٹ کھا جائے تو جہنم کے منظر یاد کرے سرب سارا یہی تھے کچھ لوگ آگ سے صرف گزرتے تھے گھر میں اچولہ جلتا تھا تو اس کے آگ دے کر رونے لگتے تھے اور کہتے کیوں کہ ہمیں فورن جہنم یاد آ گئے تو اس لیے انسان ہمیشہ اس سے مسائل زیادہ پڑھنا چاہیے دیکھنا چاہیے تاکہ اسے باتیں یاد رہے اور پھر انسان اس کے لیے کوشش کرے اور محنت کرے یہاں تک انشاءاللہ بات ہو چکی ہے اور اگلے درس میں انشاءاللہ جنت اور جہنم کی کچھ صفات ذکر کریں گے یہ دو تین درس ہوگا ذکر کریں گے کہ جنت میں پہلے یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی کیا صفات ہے اور پھر جنتی اور جہنمی لوگوں کی کیا صفات ہے یہ الگ الگ, الگ مسائل ہیں ان شاء اللہ اگلے درسوں میں انشاءاللہ ذکر کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صلاح عالیٰ ہم لوگ کو ہمیشہ ہم, ہم لوگ کو جنتی بنائے اور ہم لوگ کو جہنم سے ہم لوگ کو بچائے اور صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ علی و صحب اجمعین